یہ ذات کا تبسل بدات اور حرام سمجھتا ہے اور ادھر ذات کا تبسل اس طرح ثابت ہے کہ آپ سن چکے ہیں خود یہ ذکر کر رہا ہے مجموع فتوا میں کہ لوگ بارش مانگتے بارش حاصل کرتے تھے ان،, ان کے جسم شریف کے واسطے سے کہ چار پائی اٹھا کر باہر رکھتے اچھا اگر یہ حرام ہوتا تو بارش کیوں آتی یہ خبیس تو خود لکھ رہا ہے یہ تو خود لکھ رہا ہے تیرے مجموعے کے اندر موجود ہے تجھے شرم نہیں آتی لکھ کر باتیں پھر لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے سمجھ نہیں آئی پھر اور سنیے ہمارا استدلال ان عیسائیوں کے فیل سے نہیں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 انہوں نے کیوں برقرار رکھا بات کو معلوم ہوا شرک اس کی کھوپڑی میں ہے ہمارے مسلمانوں میں شرک نہیں ہے سمجھ آ کہ نہیں اس کی اس کی کتاب سے اس کا رد کیسے عجیب بات ہے اور اور سنیے اب وہ حدیث جس کا حدیث معود سنا تو جس کا وعدہ کیا نا چیز نے مسند بزار کے حوالے سے حدیث مبارک ہے مسند بزار حدیث کی کتاب ہے مستند حدیث کی کتابوں میں سند کیسی ہے امام نور الدین مجمہ اور الزوائد میں فرما رہے ہیں رجال و حسقات اس کے سارے راوی مضبوط ہیں آنے ابن عمر روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مسجد الخیف قبر و سبع قبر و سبین فرمایا مسجد خیف ہے مکہ شریف کے علاقے میں مسجد خیف فرمایا اس میں ستر نبیوں کی قبریں ہیں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 اس خبیز کو یہ لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے بات کو سمجھیں یار اور پھر دوسری بات یہ بھی ساتھ سمجھتے سنتے جاؤ کہ یہ جو ستر کا عدد آتا ہے نا ستر کا لفظربی میں کبھی کسرت کے لیے آتا ہے کیا مطلب جی میں آسانی نہیں آر تینوں ہزار بار آیا ہے یعنی بڑی بار آکھ ہے. پا میں دو بار بھی آخیا ہو نمبر پاک میں ہے بہرحال یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے ستر کا لفظ کس کے لیے آتا ہے کثرت کے لیے کثیر کے لیے یعنی بہت نبیوں کے قبریں ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ستر یہاں پر اپنا مفہوم صحیح رکھتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ستر ہی ہوں یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں میں لیکن بتاؤ یار اس کے مذہب کے مطابق تو وہ شرک ہے سارا وہاں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہ سارا شرک ہو گیا سمجھ نہیں مالوال ان لانتی لوگوں نے بہت بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے امت مسلمہ سے ہاں اچھا اب ایک اس کی مکاری میں آپ کو ایک بتاتا ہوں بڑی عجیب سی یہ جیسے کس نے لکھا ہے عمر وہ فتوی بدلتا تھا ہاں امام ہسنی نے امام ہسنی نے امام تقی الدین ہسنی نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب دف او ہے من شبہ وتمرد میں دف او من ہے من شبہا و تمرت نسبلا امامل احمد اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فتوے بدلتا تھا اب فتو بدلنا ہے اس کا میں آپ کو ثابت کروں میں ثابت کروں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 نبی کی قبر کی زیارت کی نیت کر لی تو یہ ثواب ہے اس کا میں کب انکار کرتا ہوں اب بات کو سمجھنا جی دکھاتا ہوں میں اس میں ایک سو سینتالیس سفا ستائیس حصہ ایک سو سینتالیس یہ کہہ رہا ہے فصل ہے پوری قد زکر تو فیما کتب تو ہوں من مرل مناسب ان سفرائلا مسجد ہی وزیارت قبر ہی کما ید کر ہوں اعمت الحج عمل انصالح المستحبل اب بات کو سمجھنا اس ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ چشتی برسے کا کس کس رنگ میں مجھ پڑ اس کو پتہ نہیں تھا نا بھائی کو چی بھی آئے گا میرے علی تاجدار گردار امام شاہ کا کتا آئے گا انہیں میری اینج جھانڈ لانی ہے کہ جھانڈ گلا دے اب اب بتاؤ ادھر کیا لکھ رہا ہے مصطحب امر ہے مصطحب کام ہے لیکن بشرتے کہ مسجد کی نیت ہو پھر ساتھ قبر کی زیارت کی نیت ہو تابع ہو یہ <تصفح> تو اس کا مسئلہ سارے جانتے ہیں نا لیکن میں گرفت جس پر کرنا چاہتا ہوں ذرا گورنمنٹ زیارت قبر نبی کہتا ہے مستحب ہے میں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 ظالم مستحب تو حکم شرعی ہے اب مکار کا ختمہ یہ پتا ہے کب لکھا تھا اس نے جس وقت جیل میں ڈالا تھا حضرت کو امام بدر ابن جما اور دوسرے علماء قاضی مفتی اماموں نے جب اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالا اس میں واپس اس نے جو خاتون کو لکھا جو فتوا اپنی طرف سے لکھ کر بھیجا اس کے اندر یہ لکھ رہا ہے تاکہ بچ جاؤں اور ادھر یہ بکواس کرتا ہے اب سنو میں اپنی طرف سے نہیں علامہ عبد لکھنوی رحمہ اللہ وہ بھی یہی سمجھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے کلام سے یہی سمجھا ہے کہ یہ نفس زیارت کو حضور کی قبر انور کی زیارت کو کسی طرح بھی یہ ثواب کا باعث نہیں سمجھتا وہ کہتے ہیں ہم اس کی کلام سے یہی سمجھے مول مولا الحی لکھنوی کا حوالہ سنو آہ بس لو جی عمر صاحب بتا رہے ہیں کہ ار ردل ارلاد اخ اخنائی جو ہے نا ہے کہ اخنائیا ہے کتاب ہے اس کی اس کے اندر اس نے وضاحت کیا ہے میں بہرحال یہ دیکھیں مولانا عبدالحیل الحی لکھنوی کی پرانی ایک کتاب ہے جو شاید ادھر کسی کے پاس ہو ناشیف کے پاس بحر ہے, بحر بحر ہے. بحر اس کا نام ہے اسائ المشکور فیرت دل مذہبل مثور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 اس کے رد کے اندر کتاب لکھی اس کا نام ہے عسائل المشکور یہ اردو اور عربی دونوں زبانوں میں آئے آہ! آہ! آہ! یہ در متبہ شوکت اسلام لکھنؤ تباہ گردید اس زمانے میں لکھنؤ کے متبہ شوکت اسلام کتب خانے نے چھاپی تھی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 اور ان کے تلا کی ایسی تقلید جامد فرمائی یعنی وہ نے کہ کسی مقلد و غیر مقلد کو جس کو اتنا بھی عقل نہ پسند آئی بائیسویں نمبر پر لکھتے ہیں کہ ہاں نہ غلط ہو گیا ہوں پانچ سفے ل... پانچ صفحے پر لکھا ہے کہ مخفی نہ رہے زیارت قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ب اجمائے ام اربا اور ب اتفاق علمائے امت محمدیہ مشرور و قربت ہے یعنی عبادت ہے یعنی حضور کی قبر انور کی زیارت تمام اماموں کے نزدیک کیا ہے بلکہ افضل المستحبات اوق الفضائل عل المردیات سے ہے اور اس میں کسی سے خلاف منقول نہیں ہے بجز بجز جس طرح یہ لکھ رہا ہے میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں بجز شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کے کہ ایک جماعت علماء نے ان مشروعیت و قربت زیارت قبر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف منسوب کیا ہے جیسے ملا علی قاری مکی اور ابن حجر حتمی و تقی الدین کی وغیرہ اور تلامزہ و ناصرین ابن تعمیہ نے اس سے انکار بحت فرمایا اور یہ لکھا کہ ابن تعمیہ نفس زیارت شرعیہ قبر نبوی کا انکار نہیں کرتے ہیں البتہ زیارت بدعیہ کو اور شد رحال بقاست زیارت القبر نبی کو حرام کہتے ہیں علامہ کیا لکھتے ہیں لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں یعنی کیا مطلب کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابن تعمیہ کے تلامزہ اور ان کے جو ہے نا ہاری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 اس وقت یہ ٹائم ہے مسئلہ ویخی گل ہونا مسئلہ پہ پچھی ہے خلل نہیں پیتا گل توجہ نہیں فرمائی کیا آخیا میں میں نے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 یہ وہاں اب کے وہاں بھی جو ہیں انہوں نے اکٹھا کر کے بنایا ہے یہ مجموع الفتابہ جب انہوں نے بنایا ہے تو ہمارے سامنے کیونکہ سارا سودا آیا ہے ہم نے جو کچھ ہے وہ آپ کو سب کھول کر دکھایا ہے سمجھ نہیں آ رہی بس میں ادنا سدین کا طالب علم ہونے کے ناطتے سے آپ کو میں نے اتنا بتایا ہے کہ بتائیں یار جب ایک کام سرے سے شری فائدہ رکھتا ہی نہیں وہ کیا نبیوں کی قبریں یعنی اس نے تو مدہ ہی جنوبی مدہ ہی غائب کر دیتا ہے مدہ ہی تھڈو <تصفح> موڈی اڑا دیتا کہ جدو تھو مسجد قبر جیڑی ان دی پہچان میں جب کوئی فائدہ نہیں ہے شریف تو زیارت میں کب ہوگا زیارت تو بغیر پہچان کے نہیں ہوگی وہ بولتے نہیں معلوم ہوا دجال ہے مکار ہے موقع شناس ہے پینترے باز ہے پینترے باز جان دو موقع پایا شیخ الاسلامی بدل گئی ادھر شیخ الاسلامی اور رنگ میں ہے ادھر شیخ الاسلامی اور تے بچا... تو دھوکہ کھا گئے بےچارے جہاں حملی حضرات بعد والے ہیں سن تے دھوکھا ہے. ہے کہ سڈے جیسا طالب علم وہ انہ حقائق متلے ہو گئے تو ایسے شخص کو گمراہ کر پھینکتے گلی میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صالحین حضرات وہ اس کو اس طرح مان رہے ہیں اور علیہ اسلام لکھ رہا ہے ماہ وجہ سے اس کی بازی میں دھوکہ کھاتے رہے ہیں آہ... کیا کرتے رہے <تصفيق> <تصفيق> میں <متحد> کہتا <متحد> ہوں ایک یہی فتوا اگر ان کو مل جاتا نا کہ اس نے کہا ہے نبیوں کی قبروں کی حفاظت دین کا کوئی حصہ نہیں اور ان کی قبروں کی پہچان میں ہی کوئی فائدہ نہیں ہوئے ہوئے بڑی ہونا خدمت کرنی سی ان بڑا سوٹے پھیرنے سا ہاں کعبے ہی پہچان اور سنو میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے کیا اس کتاب کا نام ہے الغارت علی العالم الاسلامی فرانس کے پادریوں کی یورپ کے پادریوں کی اکٹھے ہو کر انہوں نے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 اگر میں یہ حوالہ صحیح دکھا رہا ہوں تو سمجھ لو کہ ان دو کا وجود کافروں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چب رہا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اسلام اگر محفوظ ہے اور اسلامی تعظیم محفوظ ہے تو ان دو کے دم قدم سے ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کتے نے جو کہا ہے کہ کسی نبی کی قبر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 ان کو وہاں انگریز نے بٹھایا ہے کہ اگر کیونکہ ذہن رکھتے ہیں ابن تیمیہ کا اس نے لکھا ہے اور یہ کہتے ہیں ان ابن تیمیہ کی تابے فرض ہے لہذا اس اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ہمارے ساتھ مل کر ہمارے اشارے پر نبی کی قبر گرائیں گے مٹھائیں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور سر لے ایک یہ اور دوسرا صوفیہ اور فقیروں کی دشمنی وہ بھی ابن تیمیہ میں اور وہاں بھی ٹپر میں تو دیکھے گا ہے ایسے کہ نہیں ہوئے معلوم ہوا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 ری تے تک سورا میں نہ پہنچا مر چشتیاں فکیر دے ٹکڑے کھدے کھا دے ہوں پہنچ گئے تہ تک پہنچ گئے جی ہوں سمجھ لگ گئی جی کہ برطانیہ نے ان اپنے پڑےویا نوک بٹھایا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 حور حضور, کن حضور کی ذات شریف کو غائ کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ولہ متیم منور کر ہلکا فرون ہم سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے خیر تو ہے بہت بھی دہشت کرتے ہیں برطانیہ پلیٹ میں رکھ کر حکومت دے رہا ہے لڑائی کرتا ہے لڑائی سنی حکومتوں سے برطانیہ کرتا ہے جب حکومت قبضے آ جاتی ہے تو وہ کو پکڑا دیتا ہے خیر ہے سنی سے چھینتا ہے وہ کو دیتا ہے کیا وجہ ہے بس بتاؤ تو صحیح یار یہ کیا چکر ہے سلطنت عثمانیہ مکہ مدینہ پر سلطنت عثمانیہ تھی وہ سنی تھے سارے ہاں نفی تھے ان سے چھینتا ہے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 نظر لگوی سر